بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علسلہ بولا بسی للمتقین الف ل مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے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 اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اولائک علیہ دن من ربهم و اولائک هم المفلحون یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں ان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 اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے وما وما یہ اپنے پندار میں اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتی ہے مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں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 ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الم المفسون کل یس دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے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 اد لین امنو پالو امن و اد خلو الا شین پالو وہ ادو الا شی نیم ان اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیروان محمد سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں اللہ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت سرکشی میں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 اور نبو ہدایت یا بھی ہوئے میں سلسٹ میں اب میں لہ دم اللہ لہدم اللہ نوریم وم سی بولو میں تلو بس ان کی مثال اس شخص کی ہے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 لوٹ ہی نہیں سکتے اسی ہی مینسو مفی پو بلکہ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل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 انواع اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا النار الناس والحجارة اعدت لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گی اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے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 اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ رکھتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی رکھتا ہے تو نافرمانوں ہی کو کوئی خواس جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتی ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں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 پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ہوں سما سموا کو ہوں ابھی کل شيء ان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 دل اکو سو بہل مرکل سپال اون ال کن فوج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 اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے کال ادم بھی اسم اہم فلما بہم بھی اسم اہم کال الم اکل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 بے روک تو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گی في قانوان کم لادو مستقبو میں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 ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی نسب خالد اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دو زخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اسرونیچی کم وی فو بیاہلی اون فی بیاہلی کم و سو ببو اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے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 امین ارکو بی سمن اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے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 اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤں اور نماز پڑھا کرو اور زکات دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو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 اور تم ظلم کر رہی تھی تم کم چلا لم تشخو پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو کروز اچن موسل کسبل فرق اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور موجے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کروال مو سل پومی پومی ان تم پی خاری کم سوبو فتوبو اردری کم سپوترو پھری کم خیو کم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 ہم نے تم کو اصل نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو کم اللہ علیہ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها می وفومها وعدسها وبصلها قال بلون الذي هو ادنا بالذي هو پی مسری بغضب من ب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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته تم تم مین القاص تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے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 کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسق الحرف مسلمت اللاشیت فیہا قالوا الان جئت بالحق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 بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن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 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عامال سے بے خبر نہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ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 لون سیوین کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے اور بعض ان میں ان پڑھ ہے کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا مِن عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فالائک اصحاب النارہم فیہا خالدون ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزف میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے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 کبھی وال سک وی ملتھ مت ولتو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 نونی سا ل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 جسول مستقب تم تری پنگ تمری پنگ تپو تلوم اور ہم نے موسا کو کتاب عنایت کی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 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں نہ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہی وَلَمَّ جَ أَهُمْ كِتَابُ مِن عن بِلههِ مُ صَدِّْقُلِمَا مَعَهُم وَكَانوا مِن قَببللوا يَسْتَفْتِحونَ على الَّلينَ كَفَوُوا فَلَم م جَ أَهُمَّا عَرَفوا كَفَروبٍ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 خوبی ان من يَشَاءُ مِنْ اللہ سب ابھی عَلَى نال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 ناد ل ان ذل ہوں پل بھی کبھی اب نیل سہ نزلوں پل بھی کبھی اب نیل مدلی مبین کہہ دو کہ جو شخص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 من كان عدواً فإن عدو جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائل کا دشمن ہو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 حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایم کی جمم رسول من الکت بکت بوا كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا سلا ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے یا لا راعنا عذاب اے اہل ایمان گفتگو کے وقت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 دکھ دینے والا عذاب ہے میں عبد الشرقین جو لوگ کافر ہیں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 وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصير تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ام ان كما سئل موسى من توری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 بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے فلتک مولیا کسی کم خریدو معیار انگا نبی مت مرون بخیر اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے یہاں پالو گی کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تم كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو بلا من اتلم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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا وہ منان سجا عئی اس موس خرو بھی ہے اکن کن رہ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 وللله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جधर تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ صاحب وسط ہے باخبر ہے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 اور اہل دو کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی ولند ہوں ولن اللہ ہوں الذي ہو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 تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار اللہ دین اچین ہوں اک مینون سلقوسی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 اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائی ہو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا وہ ریم مفل واحد اد روہی مسم عل او پوہرو بیچی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 کہ طواف کرنے والوں اور احتکاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو روزوں مِنَ مَنْ مِنْ کو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ پرتگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روزے آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتے کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دو کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے وَإِن وَإِن <تصفيق>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 اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک توجہ فرمانے والا مہربان ہے ا پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبوج کیجیے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 لرب جب ان سے ان کی کے دگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں وغصا بها اللہ تم اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا تم سو بل مؤ تو اس پالی بنی م چمی بالی پالو نابو دلہ ل اسم علہ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 وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهيم حنيف وما كان من المشركين اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جا اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں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 اونچیمو سوائی سونا اونچی نبیون میرویم لانو فری کو بین احدم من لانو فرق نہدیم منہ لَهُ مسلمون مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پریمان لائے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 لالی تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر منہ پھیر لے اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں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 قُلْ في ربنا وربكم ولنا ولكم ونحن له ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھکڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے امال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں انت پورون كانوا عیندن او اعلم ام امل من اللہ وما اللہ اے یہود و نصارا کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ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 اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحبِ رحمت ہے قد نرات قلب وجہك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون أي محمد صلى الله عليه وسلم هم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 اور ان میں سے بھی باز باز کے تبلے کے پیروں نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی اللہ کی وہی آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے اللہ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 الحبی من, ربك فلا تكونن من اے پیغم پر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہر شک کرنے والوں میں نہ ہونا کلو تم ہو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 بے شک اللہ ہر چیز پر قابل ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا موں مسجد محترم کی طرف کا لیا کرو بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا و شونی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 ان اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے چشو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 ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اڑ الم سول تم میروڑ اکم المتدو یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں سمن جن ہار ومن تطوع فإن بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانۂ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گنا نہیں کہ دونوں کا طواف کرے بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانہ ہے ان جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اِلَّا تابوا أَتُوبُ وَأَنَتَّ وَأَنَتَّ <وَارُحِيمٌ> ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے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 لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اور لوگو تمہارا معبود اللہ واحد ہے اس بڑے مہربان رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خلک سموچیل اگنی فیل ہل فوکی لریفی بہدی میاں سو مل مِن امی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْمِيَاهِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا ہیں اور میں میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہوئے پیچھے سرسبس کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں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 اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتی ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور اے کاش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 اور وہ دو سے نکل نہیں سکیں گے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ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 بھلا اگر سے ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تکلیف کیے جائیں گے وہ متن المل اون سو جو لوگ کافر ہیں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 ہل کم چم ول مل سیری وم اہل وَلَا ویریل فَلَا پولی سر اسم عليه. إن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 بالبر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآت المال على حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقان الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ يَا الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اہل عقل حکم اتاس میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل ونریزی سے بچو Them, <trakwano> تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے سمیانی جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گنا انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے اور بے شک اللہ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 تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں سلح کرا دے تو اس پر کچھ گنا نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے کتبال مومنو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 اس وَبَنَاتٍ مِنَ الهدَ وََالفُ الق فمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهَسَ الَصُم وَمَنْ كََ مَريب أَو علىى سَفَر فَعدةٌ مِنأَ مِن أُقَ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 سل ملا امک مَا كَتَبَ نت بلاہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ تم کی خود اللہ تپولی روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو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 ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو اور کافروں کی یہی سزا ہے اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے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 بے شک اللہ نہیں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهَ فَإِنْ فمن كَانَ منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهديث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 زیادہ راہ کا پرہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو لئی کنو سم سو تما سواری كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ اس کا تمہیں کچھ گنا نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعۂ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب ارافات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں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 اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پرور ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دو کے عذاب سے محفوظ رکھیو اڑ نئی بم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 اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ <الْخِصَان> اور کوئی شخص ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معاف زمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب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 مدو سلمی کا مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا سری دشمن ہے فَإن زللتم من بعد ما جاءتكم فعلموا فعلموا ان پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے هل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 اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے سلبنی سو رقم وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم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 اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں لیکن جو پرہزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے كان الناس امتا نیبشن ویری نلنا چبیل دین پوفی و نختر سفید اتول بین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 مزتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول آمنوا متع نصر اللہ ان میں نسر اللہ عری کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی مشکلیں تو پیش آئی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ سعودتوں میں ہلا ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر و مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد ان آیا چاہتی ہے یس قل ما انفقتم من خول والی اپورین چن وی وابن سب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 اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یس عن کیا الحرام قتال کتن قل قتال قطن کبیر وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْفِقُوا مَالًا حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النار اللہ يدعو الى الجنه والمغفره بابنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون اور مومنو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت خواہ کو کیسی بھلی لگے اس سے مومن لونی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرق مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزک کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں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 اللہ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام میں حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مکاربت نہ کرو ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ساتھ فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے وانوں کو دوست رکھتا ہے نساؤکم حرف لکم فأتو حرفکم انا شئتم وقدمو لئنفسکم واتقوا اللہ وعلمو انکم ملاقو وبشر المؤمنین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 واللہ غفور حلیم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے معافی نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر معافی کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشہر فانف فإن غفور رحیم جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإن عزم الطلاق فإن سميع اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے بلیہ مل بولت ہل مسلیاں دل نو جلج وغی الاق والی عورتیں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 اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت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 طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطری شائستہ نکاح میں رہنے دیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا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 کول تم سی وَلَا نال چاچلوں سال دیکھ بل منسل ولکو نمالی وَمَا کملک بھی ولک مچ آئی کم بھی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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارف مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا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 اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لے تو تم پر کچھ گنا نہیں اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واپس ہے نسلو لوہ واجی مو پت ید لوکل کو لو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 یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے وَإِنْ قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدْهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُونَ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 پھر جب امن و اتمنان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتی تھے، اللہ کو یاد کرو۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَدَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج۔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 اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنا نہیں اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نقہ دینا چاہیے پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے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 شکر نہیں کرتے وہی اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے نہیں تو جاؤں کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی وہ اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے بنی اسلام باد بالون اس بالون ملکن کا میری نبنا فلم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 ظالم سے خوب واقف ہے وہ کور لَهُ وزاده مو في العلم والجسم والله فائی ملكه من يشاء والله واسع عليم اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سبخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا دانا ہے وہ پول ن ہوں انتم کم تبو ان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 جلین پا پل جلو دن کون ملا کچم کو ل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 پالو قَالُوا رَبَّنَا، قَالُوا رَبَّنَا عَلَيْنَا پالو وَثَبِّتْ سالین کو عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے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 تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو دل کرو سرو سب نہ ندا مین چلو بہن مِنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ ک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 اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں اللہ الذي يشفع عنده الا میں اللہ وہرحق ہے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 اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر ہاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے لا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 یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رَبِّهِ الی آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ انمل قَالَ باہی مربی الَّذِي يُحْيِي امید قَالَ افی و امید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 لو پشل ولک نری کل جا کچل ول لو و شہ لکھ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 گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوش چڑھا دیتی ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ موربی اریچیل پال اولم چال بل کپ نہ پلوی پال ساچن پیر كل جبل جزءاً ثم سعيا ان اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا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 جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے سبیل اللہ ثم لا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 اثناء شكرهم وقد هدايتهم الله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باپ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے جب اس پر میں پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر تھوڑی سی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے جن تم تجری اللہ من لأحتيها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول, کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو یا ایہا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض لونی مو مو جو چیز اور امدادہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ اللہ میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے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 اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی پوشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے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 یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم طیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے اللہ سل بل ہری سر نیت سلحم اجو سل ہم اجو ہوں سن ہوں یفظ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرص کرتے رہتی ہیں ان کا صلح پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم الذین یأکنون الربع لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس ذالک بئن ہم قالوا ان نمل بھنب و اہل بھیا و حمر سن جہ نو آئی و تم میروت سلو ن سلس و موہ ال اب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 اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دوم أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہو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 تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک ملک دو اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے جی زیادہ اچھا ہے بشرطے کے سمجھو نفس ما نفی نم لا افسلفی اور اس دن سے ڈرو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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِم يَكُونَ رَجُ لَْنِ فََجُلُ وَمْرَأتَانِ مِنْ تَرربَّونَ مِنَ الشّمَدَ إِأَن تَضلَّ إِفْداَهُ مَا فَتُذَكرِرَ إِحْداَهُ وَلَا يَأْبَى الشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ پو نتیجن تو ولا سدیات ولو ولا شهيد ک مومنو جب تم آپس میں کسی میاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے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 اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈری اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ ہوگا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے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 اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مہنگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او افطأنا چلانکمل آل لین